کس پر آتا ہے وہ عذاب کے اسے رسوا کرے گا اور کس پر اترتا ہے عذاب کے رہ پڑے گا